وما صاحبكم بمجنون اور تمہارے ساتھی یعنی محمد باولے نہیں ہیں اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہم نے تمہارے لیے وہ قرآن کریم نازل کیا ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا وہ پاگل اور دیوانہ نہیں ہے یعنی یہ قرآن دیوانے کی بڑ نہیں ہے جیسا کہ تمہارا باطل گمان ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صاحب اہل قریش کے لفظ کے ساتھ اس طرف اشارہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ اے اہل قریش وہ تو تمہارے ہی ایک فرد ہیں تمہارے ہی درمیان پلے بڑھے ہیں اس لیے تمہیں خوب معلوم ہے کہ انہیں جنون یا کوئی بیماری لاحق نہیں بلکہ تم سب سے زیادہ عقلمند اور ہوش مند ہیں اس لیے انہیں جنون کے ساتھ متہم کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا